رزنی قالا بینا فوتو فائنل اللہ دے یمنہہ مینا روان چھ دمینان کنا فرے ود کنا فرستانی قال بالفتح الى تحت کو مائیں دما کید مینا کی ثم قال جن من زباصن او دے سال کی دیش کی دے جگڑ جو کی خام خیل کی الزام خلاف کئی تو بدی کہ جگڑن پھکارے کے بدی کے خلاف عمروں کواسون جی کار کے تاو مرا بیادت انا اری ان تے آوابو تے نایو جی کلاں تے تناں تیلی کالاکے نانا تناں وحت تے نوال نوابن کالاکے تناوابت روابے ناں خانت دلگی کلا کرے لامیاں میں تنو تے اور اندر ہے ده ده. حاصل دا دے تلا قرف مینا کی لفال حج دے امداد حج نہ دے یہ مہور ذکر کہیں ہمیں سلاسان چیدالیس سفر کہ اس لئے کہ مسافت سفری لاغڑی او نو قصر بکئی درہ کار کہ اس لئے کہ مسافت سفری وانیوں نے تحرمہ کاؤ یا پو لنو داخل دے میں کاؤ کیوں ناغی با اعتماع کاؤ متصب مالک نظر چناتا ابحار دحج ندے نمتقن فمینا چکانیت دحج کڑی ای ناغک مسافت سفری وانی بیو کنیوی ناغک با قصر کئی اور دیکھ روازے کرکیں قال الله صلى الله عليه وسلم بمنار قاتين وبقر علم عثمان صدرا من خلافته وجه وجد سفر جمهور فنزماني وضع وجد صداد فرض وحج نبنا سامن ناكي دور قاطع وبقر دور قاطع عمر ودور قاطع عثمان درهم فاول خلافتك وسته بيت ما مكا ونقر اصتراضي ونزيز ما مجا وذيادتنا آرام قال حدتنا شبطان نبي صوتنا ثانيا عن صلى الله عليه وسلم ورانا وآلانا اگرماں کا نخطہ وہ عام کو ہے رکو کیسے طبیب نے آغا خالی بھی دے ان کو جتا لے دیں اصلیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم الافر ما قلنا قط ما مام ذر کی معنی ہے ذکر کہیں یہ کہ مام ذر کے مورکلوں نے بھی دے ترا ترا منا ان الافر ما قلنا قط مام ذر سنہ مکو تابع نے مدد سے دے منگو کاملین و و حالت نا خاص اللہ حالات قید و تقریب کی مرغیر دی لاجنہ حالی انتظر میں سراث وچھر تاسوی لیدی ہر قید غالبی دی زیر چی دا معنی پیدا دی زیر چلت کالب دا پرشم ونحنو اکسرو ہاں ونحنو ونحنو ما کننا قط و آمنو بی منارکاتین صدہ بی منارکاتین منزوک نبی رسلنگ صدر قاتا ونحنو ما کننا اکسرو قط دا خبر مقدم شید ونحنو ما كنا اكثر واه من باغات ميم نار کہتے ہیں اس کلری نو نادا کھڑے نو دنگ حالت نو نور کلا او کنا کامین اول والا ہیں پتہ حال من کامین اول والا و نحن منجو تھال والا ما كنا اكثر ما كنا اكثر کت نو منجا چڑنے دنگ حالت نور کلا او کامین اول والا با کہ حال کہ من کا صد نہ یا اَجَجَنَا قَلَبُكُمْ وَقَدْ قَالَتْ لَكُمْ أَنَّنَا نَنَامُ وَجَنِيبًا وَمَنَضَرًا مَعَ رَبِّكُمْ يَا عَبْدُ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكَعَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتْ مَعَ مَامَرِ رَكَعَتْ مَعَ النَّبِيِّ الْمَقْصُودُ مطلنگ دہنا پڑے تھے آخر गदमाम छोरो के सनुना बात है वो तो ना अब्दुल नबी ने न मसरद ने न पसर रकात आवो फोरस से खबर शिकायत जाहिर का खुला के जाहिर सुना ना عقیدہ او مانا دارا فرمان دا ارمان آر چہ عثمان بن زین سرور دو کرکات کریے زابر قاتل میں کا گڈی دے دا کم تے یا مقصد نو کارما دا گنا ارمان نے چے او سرور مانی دے یا ذمہ ما کو ضرور رکھا توخنا میں خوف الخلاف یعنی تم ستنول رکھا دے ما کو تلول رکھا تو نے خوف الحرمان چرے ندوسنول کا فیض بذات رکھا تھا تو سیدھا لگا کے سنا چاو چلہ دو کہ چاو تیرے والے ٹھیک سو دی کے اور الخلاف الشر یعنی جب ہم مخالفalik دخلنا بقم نمازوں بسان مرگی کی تھا کلا باقی خامخاں ہے کلا الخلاف الشر کلاپ شر دے تو پزی کر دی نے تیبا اور تو با کا خوف اختلاف و <سؤال> مقصدار